السّلام علیکم و رسول اللہ وبرکاتہ بخیر ہوں گے تو مجھے نے ان کے پاس ان پیج کن کن کے پاس ہے کرتبا بھائی آپ نے ڈال لیا وہ کیا ہے جی آپ کے پاس ہے اچھا جی ان کو بھی بتا دیں جبلے نور کو وہ کیا ہے ان پیج ضروری ہے کیونکہ وہ جب پڑھانا ہوگا آپ کو تو ظاہر سی باتیں میں ان پیج کے اوپر لکھ کر آپ کو فائل سینڈ کروں گا اس کے بعد آپ کو دیکھ کر پڑھنا ہوگا نا وہ یہ تھوڑا سا مشکل سبجیکٹ ہے نا سر فن تھوڑا سا خشک مضامین ہے ان کو سمجھنے کے لیے جب تک آپ دیکھیں گے نہیں سمجھ میں تو نہیں آئے گا وہ تو کرتبہ بھائی سب سے پہلے تو آپ ہے نا وہ یہ سافٹ ویئر آپ ہے نا سب کو کچھ سینڈ کرنے کی ترکیب بنائے اور اردو کا نا اور ورژن جو ہے اس کا ٹو پوائنٹ فور والا ہونا چاہیے آپ آئیں ذرا اس کی ترکیب بنائے ذرا سیکھ لوں ان کو بھی ذرا بلانا ہے تو آئیے ذرا السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ محفرہ بھائی اردو نا سافٹ ویئر ہوتا ہے جس سے آپ جو ہے مطلب آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اردو آپ کے اسکرین پر کھل جائے گی اور میرے خیال سے تو سب کی آسانی سے کھل جائے گی سب کے پاس ہوگی اور اگر نہیں ہے تو جو ہے مطلب اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اتنی کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے وہ انک پیج نہیں اردو ان پیج جس سے آپ اردو ریڈ کر سکتے ہیں یعنی آپ کو جو ہے مطلب آ... مطلب شاید بھائی ہمیں جو ہے نا وہ دیں گے جیسے مثالیں جو سبق ہم نے پڑھنا ہے نا वो पेज हमें ये पहले देंगे ठीक है यानी वो पेज यानी हमारे पास अभी बुक्स तो सहरी बात है हम में से शायद किसी के पास हो बुक तो वो जो ये पढ़ाना चाहते हैं ना वो पेज हमें ये देंगे वो पेज हमारे पास मौजूद होगा वो सबक हमारे पास मौजूद होगा जब ये हमें समझ... जारी बात है जब पेज भी हमारे पास होगा हम हम देख भी रहेंगे तो असबो ये समझा देंगे बिल्कुल टेक्स्ट बुक होगी और वो जो है मतलब बिल्कुल बिल्कुल टेक्सट बुक की तरह तो उससे हमें आसानी हो जाएगी पढ़ने में ٹھیک ہے سمجھ میں آ جائے گی وہ یہ بتا دیں گے بھئی یہ زیر ہے یہ زبر ہے یہ یہ ہے یہ وہ ہے یہ فلانا ہے یہ ہے دیکھیں جناب یہ ہمارے ہمارے ابو ارم بھائی نے جو ہمارے نے مسئلہ آسان فرما دیا ہے اور جو ہے اردو ان پیج جو ہے یہ اس میں سے ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سروس ان ہے بھائی اردو کی سروس ان ہے ان ہے تو اس کی جو نا وہ میں دیکھتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آئی کافی اردو ان پیج ہاں جی یہ ملا ہے مجھے اور کون سا بتا یہ تو 3 ہے تھری پوائنٹ ہے کچھ 3.05 ہے اردو سیکشن اوپن ہو گیا ہو جائے گا ڈاؤن इन पेज ٹو زیرو نائن فروم اچھا یہاں سے چلو یہاں سے بھی ٹرائی کر لیتے ہیں سارے بھائی ٹرائی کر لیں تو یہ ہماری انٹروڈکشن کلاس ہے اس میں جو ہے مطلب ہو سکتا ہے ہمیں تھوڑی سی بہت ڈلے بھی ہو جائے لیکن ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں مطلب کرنا کیا ظاہری بات ہے پہلے دن تو کالج میں بھی کلاسز نہیں اس کا انٹروڈکشن ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں مطلب آسانی کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں ڈاؤن سیک ریپڈ ان ہیئر تو اس میں جو جب فائل ناٹ فون تھینک یو فورڈ بیس کتاب اسی پیج پر تو سب کے پاس کسی کا کھلا ہے کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ ہے بھائی لکھ کے بتا دیں آپ لوگوں کو مطلب ہمیں مجھے بھی ابھی تک جو ہے وہ ہنڈریڈ پرسینٹ سمجھ نہیں آئی ہے اس کی بھائی یہ تو کہاں لے گی ہے یار نٹری چلیں اچھا لنک اوپن ہوا کسی کے پاس نہیں لنک جو ہے نا وہ اوپن تو ہوا ہے لیکن ہوا یہ پتا کہ وہ مطلب جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ جو ہے نا وہ نہیں کر رہا دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں میں تین لنکس دی اس میں تو یہ ڈاؤن لوڈ آ گیا اصل میں وہ کھول تو گیا تو فورم کھول جاتا ہے پی ڈی ایف فائل نہیں یہ تو کہیں اور لے گئے ابو آرام بھائی یہ تو کہیں اور ہی لے جا رہا ہے نا اصل میں ایزی نہیں ہو رہا ایزی نہیں ہو رہا اب یہ لاسٹ کر جو ہے نا کلک کیا ہے میں نے تھریشن بلکلچ ون از ویچ Well who ah السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ و میری آواز آ رہی ہے uh, جی میرا ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے اور جو ہے مطلب آدھے سے زیادہ ہو گیا ہے فورٹی پرسینٹ ہو گیا ہے اور ہوا یہ آسانی سے یہ جو آپ کو ڈاٹ قاسم کے ایس ایم آئی ایس سافٹ ڈاٹ بلاک سافٹ ڈاٹ کام جو ہے اس پہ آپ کلک کریں جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو پیج کھلے گا جب پیج کھلے گا तो उसके नीचे की तरफ जाइएगा और उसमें आ जाएगा डाउन डाउनलोड नाउ यानी बड़ा पेज होगा उसके नीचे होगा डाउनलोड नाउ तो उस पर आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे अच्छा नहीं मैं गलत बता रहा हूं एक मिनट मेरी असल में डाउनलोडिंग हो रही है तो मैं इसको छेड़ना नहीं चाह रहा हाँ वो रेपिड शेयर खुलेगा सॉरी اور ریپڈ شیئر جب کھلے گا تو اس میں جو ہے مطلب پھر آپ ہاں جی ہاں جی ریپڈ شیئر کھلے گا اور اس میں جب آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا یعنی وہ ایم تو فری والے پہ آپ نے کلک کرنا ہے فری والے پہ آپ کلک کریں گے تو وہ کہے گا تھرٹی سیکنڈ ویٹ کرنا ہے سیکنڈ ویٹ کرنے کے بعد وہ ڈاؤن لوڈ پہ ڈاؤن لوڈ لکھا ہوا آ جائے گا ڈاؤن لوڈ آپ کلک کریں گے نا تو وہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا میرا ہو گیا ہے اور اب جو ہے نا میں اس کو کھول رہا ہوں ہوں جی تو اب جو ہے نا مطلب آپ ہمارے اسید بھائی جو بھی سینڈ کریں گے نا تو انشاءاللہ وہ اس میں کھل جائے گی فائل ہماری نا تو وہ ہمیں اردو جو ہے نا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اردو پڑھ سکیں گے آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے تو اسد بھائی آپ تشریف لے آئیں اور جو ہے ون ری سافٹ بھی ڈاؤن لوڈ کر کے پلیز وندرے کا لنک بھی دیں پلیز تو मतलब کا لنک بھی دیں پلیز وندرے کا لنک کیا ہے مجھے मुझे کا لنک بہرحال اسید بھائی آپ فائل आप کریں نا ٹھیک ہے تو اگر مثال کے طور پہ کسی کا نہیں بھی کھلتا آج تو سب اپنے پاس کاپی اور ایک نوٹ بک اور پین اپنے پاس رکھیں اور और जो اس میں जो है مطلب تو یہ ہوگا کہ نوٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ جو نا جس کے پاس بھی بھائی کے پاس کھلے گا نا وہ مطلب ابھی کلبا اس کو صحیح پرفیکٹلی جو ان انشاءاللہ اللہ ترکیب بنا لیں گے ٹھیک ہے نا تو ابھی آپ جو نا وہ مطلب شروع کروائیں کلاس اور آج جو ہے شب جمعہ ہے اور ایک کا ستر ہوتا ہے ہر عمل کا بدلہ ستر گنا زیادہ تو ان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو سیکھنے کا ذہن لے کر ہم یہاں پر آئے ہیں اور آپ جو پڑھانے کا ذہن لے کر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان کاشوں کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمیں کسی کو دکھانا مقصود نہیں کسی کو بتانا مقصود نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتوں کو صاف رکھے اور جو ہے عمل البن نیت نیت اور مومن مخیر البن عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے اگر ہم شروع تو کر رہے ہیں اگر ہمیں رکاوٹیں مشکلات پریشانیاں ہوئیں تو اللہ تبارک تعالی اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے گا ہمارے لیے آسان منائے گا انشاءاللہ اور ہمارا پڑھنا آسان بنائے گا ہمارا سیکھنا آسان بنائے گا اور ہمارا سمجھنا آسان بنائے گا انشاءاللہ شاء اللہ جل تو آئیں جو ہے ہمارے سید بھائی آپ جو ہے بسم اللہ بڑھائیں السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ چلیں جی سب بھائی سب سے پہلے تو دعا فرما کہ اب ہم پڑھتے ہیں جناب صرف کے متعلق تھوڑی سی آپ کو آج معلومات دوں گا میں وہ اس لیے جب سب کے پاس ان پیج آ جائے تو پھر میں کرتبہ بھائی کو فائل سینڈ کر دوں گا وہ ان شاء سب آپ تقسیم کر دیں گے وہ فائل پھر پہلے ترتیب یہ رہا کرے گی کہ سب سے پہلے میں آپ کو پڑھایا کروں گا اس کے بعد آپ کی جو ریویژن ہے وہ جو سینڈ فائل آپ کو فائل سینڈ کی جائے گی اسی کے اندر ہو جایا کریے ٹھیک ٹھیک ہے اللہ محمد وسلم سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑیے گا ربی یسر ولا تعسر تمم لنا بالخير وبك نستعين ربي يسر ولا تعسر تمم لنا بالخير وبك نستعين ربي يسر ولا تعسر لنا بالخير وبك نستعين اللہ دیکھیں درس نظامی ہم شروع کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک ارادہ کیا ہے اور جو درسِ نظامی کا مقصد ہوتا ہے وہ ان علوم اور فنون میں مہارت تامہ حاصل کرنا ہوتا ہے جن کے ذریعے تفق و دین حاصل ہوں یعنی انسان کو دین کی سمجھ حاصل ہو اور جو اصل کتابیں ہیں مساجر اور مراجے ہیں وہاں سے انسان جو ہے وہ بغیر کسی محتاجی کے مسائل کے استعمال کر سکے مسائل وہاں سے نکال سکے وہاں سے مسائل کا چناؤ کر سکیں یعنی اس کو اردو کتابوں کی محتاجی نہ ہو وہ خود عربی کلام کے پر اس کو مہارت حاصل ہو جائے عربی عبارتیں وہ پڑھ سکتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جب عربی عبارتوں کے بعد وہ علوم اور فنون پڑھائے جاتے ہیں اصول فک وغیرہ اصول حدیث تو یہ سارے علوم جو ہیں یہ معاون ثابت ہوتے ہیں ان کتب سے مسائل کو نکالنے میں اور ان سے مسائل کے سمجھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں تو سب سے پہلے صرف اور نحو پڑھائی جاتی ہے درش نظامی میں وہ اس لیے کہ چونکہ درس نظامی کی ساری کی ساری کتب عربی میں ہوتی ہیں اور قرآن مجید بھی عربی میں حدیث بھی عربی میں لہٰذا صرف اس لیے پڑھائی جاتی ہے صرف بناؤ کہ انسان جو ہے وہ عربی کلام کرنے پر اور اسی طرح عربی عبارتوں کو حل کرنے پر ماہر ہو جائے اس کے بعد جو اصل فن کی کتابیں ہوتی ہیں یعنی اصول فک جس کے اندر فک تک پہنچنے کے قوانین اور اصول بتائے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی فک پڑھائی جاتی ہے پھر اصول تفسیر پڑھائی جاتی ہے تفسیر پڑھائی جاتی ہے اصول حدیث اور حدیث پڑھائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ علم المعانی علم البلاغت وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہوتے ہیں اور علم المنطق بھی پڑھائے جاتے ہیں انشاءاللہ ایک اردو کی کتاب میں آپ کو تعلیم المنطق پڑھاؤں گا جس کے اندر منطق کے متعلق پڑھایا جائے گا تو صرف کی بڑی اہمیت ہے جناب اس کے متعلق کتابوں میں آتا ہے کہ اسرف و العلوم ونح و ابوہا جو صرف ہے وہ علوم کی ماں ہے اور جو علم النا ہوئے وہ ان کا باپ ہے تو سب سے پہلے کسی بھی علم کو پڑھنے, پڑھنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے ایک تو جو جی جی مائک فری کرتا ہوں جی جی جی آئیے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہمارے ایک اور بھائی ہیں وہ جو ہے مطلب پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یہ دس بندوں سے زیادہ اس میں آ نہیں سکتے ہیں. تو ناتھ بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے ناتھ بھائی ناتھ بھائی ہاں آپ ایسا کریں کہ ایک ایک روم کھول لیں وہ بےچارے بہت جو ہے نا تجسس سے پڑھنا چاہ رہے کامران بھائی ہیں آ, تو آپ جو ہے نا ایسا کریں روم کھولیں اور اس میں جو ہے مطلب وہ جو آپ لاک والا بتا رہے تھے نا وہ والا ٹھیک ہے تو آپ روکے ہم یہیں پر بیٹھے ہوئے آپ ہمیں پھر انوائٹ کریں ٹھیک ہے سب کو ہاں جی لاک والا آگے جو ہے بالکل اس میں بارہ آ سکتے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ ترکیب بنائیں نا تو اگر پھر مطلب ہو ج... جی جی جی جی ہاں بالکل آپ اوپن کریں اس کو یہاں پر روم اوپن کرنے میں ٹائم لگے گا اچھا نہیں یہاں پر نہیں نا الگ سیکشن میں بنا لیں میں ابھی تک روم کریٹ نہیں کیا ہے اچھا ایک منٹ میں ٹرائی کرتا ہوں نہیں نہیں تو مسئلہ رہا ہے جی تو کہیں اور ہی چلا گیا اچھا ناد بھائی آپ کو پتا نہیں ہے کہ ترکیب کا نہیں پتا اس میں روم نیم بتائیں پلیز آپ جو ہے مطلب روم نیم بنا لیں کہ درس نظامی لکھ لیں اس کا نام کوئی مستانی نہیں درس نظامی لکھ لیں اور ہمارے نذیر بشیر بھائی بھی نہیں ہے انہوں نے بھی کہا تھا اور وہ بھی جو ہے مطلب پڑھنا چاہتے ہیں انہوں نے بڑی تجسس سے کہا تھا تو بارہ جو ہے اللہ تعالی کرم فرمائے تو باقی جو ہے وہ اس میں جو ہے جی جی ویٹ کریں یار تو پہلے دن ہے تو گھبرائیے گا نہیں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کیونکہ ابھی جو ہے فرسٹ ٹائم ہے اور کیا کہتے ہیں بندہ جب نیا تراک ہوتا ہے نئی جگہ پہ سیکھنے جاتا ہے نئے مسائل ہوتے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمت جو ہوتی ہے جس کے پاس وہی کامیاب ہوتے ہیں اور وہی لوگ جو ہے وہ کامیابی کی منزل کو پہنچتے ہیں جو ہمت رکھتے ہیں صبر کرتے ہیں اور جو ہے مطلب منزل پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کہاں پر اوپن کرنا ارے کہاں پر کام اوپن کرنا ہے جو ہے ہاں پاکستان میں کریں کہیں بھی کر لیں پاکستان میں کریں وہی پاکستان میں کریں گے ظاہری بات ہے آپ اور کہاں کریں گے تو جو ہے مطلب اس طرح جو ہے مطلب ابھی جیسے مشکل الفاظ بھی ہمارے سامنے آئیں گے ایسے ورڈ آئیں جو ہم نے سنے ہی نہیں ہوں گے پہلے کبھی تو اس میں مطلب گھبرانی جو چیز سمجھ میں نہ آئے تو اس میں اینڈ میں جو نا آخری پندرہ منٹ سید بھائی آپ دیں گے نا سوال ہو جواب کے اگر بیچ میں درمیان میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو وہ بھلے ٹیکسٹ میں جو ہے نا وہ لکھ دے نیچے مثال کے طور پہ اگر اسید بھائی نے کہا کہ بھائی منتق اب منتق کے بارے میں اگر نہیں سمجھ آ رہی تو اگر ایسے دیکھ رہے ہیں کہ منتق ہی کے بارے میں ہو رہا ہے لیکن منتق کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا تو نیچے لکھ دے بھائی منتق اور جو ہے وہ کوشچن مارک ڈال دیں تو اسے بھائی سمجھ جائیں گے کہ بھائی یہ منتق کے بارے میں جو ہے نا مطلب پوچھ رہے کچھ بھی نہیں آتا بھائی کوئی بات نہیں ہمیں بھی کچھ نہیں آتا بھائی ہم بھی زیرو ہیں تو آپ گھبرائیں نہیں اور ہمت جو رکھتا ہے نا وہ میں ایک چھوٹا سا مطلب وہ بتا دیتا ہوں کہ جو ہے وہ ایک جب تک وہ روم بنا رہے ہیں سب سمجھ میں آ جائے گا آپ دیکھیں کہ ہمیں حوصلہ ہونا چاہیے جب ہمارے ٹیچر میں حوصلہ ہے پڑھانے کا ہمیں تو ہمیں بھی حوصلہ رکھنا چاہیے اور بس ہمت سے ابھی تو کلاس ہی ہوئی نہیں ہوئی ابھی تو ایک سے جو ہے نا وہ گھبراہٹ نہ بنائے انشاءاللہ اللہ اللہ کرم فراہم دیکھیں کتنے جو ہے مطلب شوق سے جو نا ہمارے بھائی بھی مطلب وہ کہہ رہے بھائی ہمیں بار بار وہ مجھے بس مار رہے ہیں کہ ہمیں بھی پڑھنا ہے ہمیں بھی پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے مطلب گھبرائے نہیں اور بالکل دھیان سے جو چیز سمجھ میں نہیں آتی نا کوئی بات نہیں ہم ہزار بار بھی اسید بھائی سے پوچھیں گے نا انشاءاللہ یہ دس ہزار بار ہمیں سمجھائیں گے کیوں اسد بھائی اگر کوئی چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ان جو ہے وہ آپ ہمیں بار بار انشاء یہ سمجھائیں گے مجھے امید ہے کہ جو ہے مطلب جی یہ روم کھل گیا اس میں انوائٹ کر رہے ہیں تو سارے بھائی اس میں ترکیب بنا لیں جی تقریباً سارے آ گئے ابھی کون رہ گئے جاوید بھائی آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کو انوائٹ کریں ابو ارحم بھائی آ چکے ہیں ایس بی آئی جبلے نور بھائی آ چکے ہیں ٹھیک ہے ایس بی آئی بھی آ گئے ہیں اچھا اب کون رہ گیا طالب علم بھائی طالب علم بھائیان تو علم بھائی کو بھی انوائٹ کر لیا اور اب کون رہ گیا ہے اب جو ہے وہ والا پرائیویٹ روم چھوڑتے جائیں سارے پرائیویٹ روم چھوڑتے جائیں تاکہ پتہ چل جائے کوئی سارے ادھر آ گئے کوئی رہتا تو نہیں ادھر ٹھیک ہے تو میں پرائیویٹ روم کلوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے السلام علیکم و اللہ یار میں اتنی دیر سے بولے جا رہا ہوں آواز نہیں آ رہی ہے اب آواز آ رہی ہے جی اب جو ہے وہ تو ابھی جو ہے نا ہماری کلاس جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوئی ہے اور یہ ہمارے جو ہے مطلب اسید بھائی آپ تشریف لائیں اور کلاس سٹارٹ کریں اور انشاءاللہ جو ہے مطلب جو بھی انشاءاللہ کسی بھی بھائی کو کوئی بھی پریشانی ہو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے آپ ٹیکس میں مین پر ہی لکھ دیں ٹھیک ہے اور हुँ. کیا کہتے ہیں اس کے بعد جو مطلب جو بھی مطلب چیز سمجھانی ہوگی صحیح بھائی کو وہ ان وہ سمجھا دیں گے آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے جزاک اللہ السلام علیکم اللہ رحمتہ بھائی تشریف بہتر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا ویسے خرم بائی کی کوئی آئیڈیا آپ کے روم میں نظر آئی نہیں آئی اب آ رہی آواز میری آواز آ رہی ہے اب جی ٹھیک ہے جی. جی ہاں دیکھیں آ, انشاءاللہ ہم نے یہ شروع کیا ٹھیک ہے نا جس کہ ہم نے آپ کو بتایا صرف کے متعلق نحف کے متعلق شروع کرتے ہیں شروع کے اندر آپ کو پھر نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو شروع میں ہم نے آپ کو بتایا سرف کے متعلق تھوڑا سا بھی جیسے کہ بات چلی تھی تھوڑی سی دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں مسئلہ یہ کہ شروع کے اندر آپ کو تھوڑی سی دقت ہوگی یعنی وہ جو اصطلاحات ہیں درس نظامی کی ٹھیک ہے اور یہ جو کتب پڑھائی آتی ہے خالص اردو کے اندر بھی ہوتی ہیں پھر اس کے بعد عربی کے ساتھ زیادہ تر الفاظ جو ہیں نا وہ یوز ہوتے ہیں کامران بھائی آپ کو بھی بات کرنی ہے ٹھیک ہے جی آئیے ٹھیک میری آواز آ رہی ہے السلام علیکم و اللہ جی جزاک اللہ تو حضرت اصل میں, میں نے مثلاً مائیک اس لیے لیا کہ آج مسلم درس نظامی جیسا کہ ماشاء اللہ بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ مسلم درس نظامی شروع ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں حضرت میں مثلاً سب سے پہلا جو چیز ہے درس نظامی کہتے کسے ہیں اس کے بارے میں مسن اگر آپ پہلے سب کو مسن بتائیں گے یہ ہمارے لیے بہت لازمی ہے اور ان میں کن کن مسن کیا کہتے ہیں لفظ میں ذہن مثلا کیا اللہ اللہ جو جو مسائل مسن یا کس درس مثلا درس نظامی کی جو عام لفظوں میں مثلا آپ کو بتاؤں کہ درس نظامی کی مسن عنوان جی جذاکر اللہ تعالیٰ بھائی تو اس مثلاً اس کا صحیح مقصد کیا ہے اور یہ کن کس مثلا عمانات پر مثلاً مبنے ہے یہ مثلا میرا اس وقت مثلا کہنے کا تاکہ پہلے ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں اور کیا مثلا ہمیں کیا آگے سیکھنا ہے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و اللہ السلام و اللہ وبرکاتہ جی میرے بھائی بالکل میں اسی کی طرف آؤں گا اور بالکل آپ کو ابتدا نہیں بتاؤں گا میرے خیال سے آپ روم میں نہیں تھے میں نے مختصر ان بھی کروایا تھا کہ درس نظامی کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے آواز آ رہی ہے میری سب کو آ رہی ہے نا جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو چلیں آپ بھی آ ہیں تو آپ کو شروع سے بتاتے چلیں دیکھیں درس نظامی کیوں کی جاتی ہے سب سے پہلے یہ دے. سن لیں کہ درس نظامی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ عالم بننا ہوتا ہے اور عالم بننے کے لیے چند علوم اور فنون کے اندر مہارت حاصل کرنا ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کے اندر سب سے پہلے جو علم ہوتا ہے وہ عربی ہوتا ہے یعنی عربی زبان آپ آرام آرام سے پڑھ سکتے ہو اور خود ترجمہ کر سکتے ہو بغیر کسی کی جانے محتاج ہوئے ٹھیک ہے بغیر کسی کے عراب لگائی ہوئے کتابوں کے یعنی بغیر کسی عراب کے آپ کتابیں پڑھنا جانتے ہو تو یہ حکومت ہے سب سے پہلے کہ آپ عربی کتابیں پڑھنا جانتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد چند ایسے علوم اور فنون پڑھائے جاتے ہیں کہ جو ایک عالم کے لیے ضروری ہوتے ہیں مثال کے طور پر اصول سکھ پڑھایا جاتا ہے ایک علم پھر اس کے بعد فک پڑھایا جاتا ہے اصول فک کے اندر ایسے اصول اور قوانین ہوتے ہیں جن کے ذریعے بندہ فک تک پہنچتا ہے اور فک جو ہوتا ہے وہ ہم کو حلال اور حرام کے متعلق بتاتا ہے کہ اگر کسی چیز کو حرام قرار دے رہے ہیں تو کیوں حرام قرار دے رہے ہیں کس علت کی وجہ سے وہ حرام ہے اگر وہ حلال ہے تو کیا علت ہے جناب ٹھیک ہے مکرو ہے تو کیا علت ہے فک کے اندر یہ ہوتا ہے اور ساتھ میں ہی پھر وہ اصول حدیث پڑھائی جاتی ہے اصول حدیث کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں کہ اگر جو حدیث ہمارے سامنے آئی ہے وہ حدیث صحیح ہے تو کس وجہ سے صحیح ہے ضعیف ہے تو کیوں ضعیف ہے حسن ہے تو کیوں حسن ہے متروک ہے تو کیوں متروک ہے ٹھیک ہے پھر وہ حدیث پڑھائی جاتی ہے اور حدیث کے اندر ہی فکر استعمال ہوتی ہے اسی طرح جناب ایک اصول تفسیر پڑھائی جاتی ہے اصول تفسیر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ فلاں جو قرآن کی آیت مبارکہ ہے اس کا شان نزول کیا ہے اس سے حکم کیا نکلتا ہے آیا یہ آیت مبارکہ منسوخ تو نہیں یا پھر یہ آیت کسی دوسری آیت کو نصب تو نہیں کر رہی ناصب تو نہیں کسی دوسری آیت کے لیے اس میں قرآن کے متعلق ہوتا ہے کہ آیت کا شانضول کیا ہے اور اس سے احکامات کس طرح نکالنے ہیں اس طرح کی وہ باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے اندر یہ بھی پڑھائے جاتے ہیں چند علوم ہوتے ہیں یعنی ایک علم منطق پڑھائے جاتے ہیں یہ علم منطق ایک یہ گفتگو کرنے کا علم ہے علم منطق گفتگو کرنے کا علم ہے اس میں ایسے قوانین اور ضوابط بتائے جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے بندہ اچھی گفتگو کرنے پر قاضر ہوتا ہے اور انسان جو ہے وہ فکری غلطی سے محفوظ ہو جاتا ہے یعنی انسان جو فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے کے اندر اس کی فکر جو ہوتی ہے وہ درست ہوتی ہے اگر علم منطق اس نے پڑھا ہو تو فکر کے اندر نظر کے اندر تفکر کے اندر نظر فکر کے اندر اس کا یہ تفکر کرنا اس کا نظر فکر کرنا یہ درست ہو جاتا ہے اس کے اندر علم منطق معاون ثابت ہوتا ہے اس لیے علم المنطق پڑھایا جاتا ہے اور علم المعانی اور علم البلاغت وغیرہ اس لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ قرآن مجید کے اعجاز کو یعنی قرآن مجید میں جو فساد اور بلاغت ہے جی ہاں میں بتاتا ہوں علم منطق کس علم کو کہتے ہیں تو قرآن مجید کی فساد اور بلاغت کو سمجھنے کے لیے علم الوانی علم البلاغت وغیرہ پڑھایا جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ اپنے مقامات پر آئیں گے سب سے پہلے جو علم پڑھایا جاتا ہے وہ صرف اور ناو پڑھا جاتا ہے کہ صرف نو یہ بنیاد ہوتے ہیں ان علوم تک پہنچنے کے لیے یعنی صرف اور نہو پڑھنے کے بعد آپ کو عربی پڑھنا آئے گی اور عربی کا آپ ترجمہ کر سکیں گے بغیر کسی زیر زبر کے یعنی آپ خود عبارتوں کے اوپر زیر زبر لگانے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کو کوئی عبارت پڑھ رہے ہوں گے مثال کے طور پر الحمد للہ تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ الحمد کے اوپر پیش آیا تو کیوں آیا یہ آپ کو علم بتائے گا ٹھیک ہے اور الحمد کون سا سیکھا یہ آپ کو علم صرف بتائے گا ٹھیک ہے الحمد للہ لاہی کے بعد اگر نیچے زیر آیا تو کیوں آیا یہ آپ کو علم بتائے گا ٹھیک ہے رب العالمین تو رب کے نیچے زیر کیوں آیا عالمین کون سی حالت کے اندر یہ بھی آپ کو علم نہ علم صرف بتائے گا عالمین سیزا کون سا ہے یہ آپ کو علم صرف بتائے گا تو اس کے بعد آپ کے پاس ہے نا اتنی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے آپ کے اندر کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو اس کا ترجمہ بآسانی کر سکتے ہو اور کہاں پر زیر آ رہا ہے تو اس زیر آنے کی وجہ کیا ہے زبر آتا ہے تو زبر کیوں آیا ہے پیش آیا تو پیش کیوں آیا جناب جزم آیا تو جزم کیوں آیا یہ آپ کو علم صرف اور ناحب بتاتا ہے جب آپ علم صرف اور ناح پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو جو اصل کتابیں ہیں جو مقصد ہوتا ہے اس کی طرف لایا جاتا ہے یعنی آپ کو فکر پڑھائی جاتی ہے اس کے بعد آپ کو اس کے ساتھ اصول فکر جاتی ہے اور اصول فک کا جو مقصد ہوتا ہے وہ فک تک پہنچنا ہوتا ہے اور فک کہتے ہیں حلال اور حرام کے علم کو یعنی فک اس علم کو کہتے ہیں کہ احکام شرعیہ عملیہ یعنی وہ احکام کے جن کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ ہے ان کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا مثال کے طور پر نماز جو ہے اس کے اندر صور فاتحہ واجب ہے تو اس کی دلیل کیا ہے یہ آپ کو علم فکر بتائے گا ٹھیک ہے اچھا نماز کے اندر ایک سورت کا پڑھنا مطلق ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے یہ آپ کو کون بتائے گا یہ علم فکر بتائے گا اچھا واجب ثابت کس طرح ہوتا ہے یہ آپ کو صرف فکر بتائے گا فرض کس طرح ثابت ہوتا ہے یا آپ کو اصول فک بتائے گا فرض کی تعریف کیا یا آپ کو اصول فک بتائے گا ٹھیک اور اسی طرح اصول حدیث کے اندر وہ حدیثوں کے بحث کی جاتی حدیث کے صحیح ہونے کے متعلق اور اس کے ضعیف ہونے کے متعلق تو آپ نے پوچھا علم المنطق کیا ہوتا ہے یہ علم المنطق یہ فلسفے سے نکلا ہے جناب ٹھیک ہے اور سب سے پہلے اس کو جو اس کے موجود تھے یہ ارستو تھے اور سکندر ذوالکر نین یعنی وہ, وہ علی ذوالکر نین تو میرے خیال سے نہیں تھے کوئی اور ذوقر نین تھے جن کے کہنے کے اوپر اس ارستوں نے یعنی یونان سے جو فلسفہ نکلا ہے وہیں سے یہ علم المنطق بھی آیا ہے یہ جو علم المنطق ہے یہ ایسا ایک علم ہے کہ جو انسان کو فکری غلطی سے محفوظ رکھتا ہے یعنی اگر آپ کو غور و تفکر کر کے ایک نتیجہ قائم کرتے ہو چند باتوں کو ملا کر تو اس کے اندر آپ کو غلطی سے جو چیز بچائے گی وہ علم منطق ہے اور لفظ جو منطق ہے یہ لفظ نتکن سے بنا ہے ن تو نتقن کہتے ہیں تکلم کو کلام کرنے کو تو علم المنطق آپ کی کلام ظاہری کو یعنی جب آپ تلفظ کرتے ہیں الفاظ سے اور بظاہر جو کلام کلمات ادا کرتے ہیں تکلم کرتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو معاون ثابت ہوتا ہے اور آپ کی گفتگو کے اندر پختگی پیدا کرتا ہے اور اسی طرح نت کے باطلی یعنی اشیاء کا ادراک کرنا یعنی چیزوں کو پہچاننا اگر جناب پتھر ہے آپ کے سامنے تو پتھر کی حقیقت کیا ہے ٹھیک ہے ہوا کی حقیقت کیا ہے انسان کی حقیقت کیا ہے تو علم المنطق آپ کو بتائے گا انسان کی حقیقت کیا ہے گھوڑے کی حقیقت کیا ہے گدھے کی حقیقت کیا ہے جناب اور اسی طرح آپ کو یہ بتائے گا علم المنطق کہ اشیاء کی حقائق کیا ہے یعنی اشیاء کی حقائق سے علم المنطق کے اندر بحث کی جاتی ہے تو ان شاء اللہ جب یہ شروع کریں گے تو بے تفصیل آپ کی, م... کی تعریفات میں آپ کے نا گوشت گزار کروں گا تو آج تھوڑا سا میں آپ کو صرف کے متعلق اور نحف کے متعلق بتاؤں گا کہ صرف کس علم کو کہتے ہیں نحو کس علم کو کہتے ہیں صرف اور نحو یہ دونوں ضروری ہوتے ہیں عربی کلام بولنے پر قادر ہونے کے لیے یعنی عربی کلام پر قادر ہونے کے لیے بولنے پر اور اسی طرح عربی عبارات پڑھنے پر اگر کوئی بندہ قادر ہونا چاہے اور ان کو صحیح سمجھنا چاہے اور ان کا ترجمہ کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ علم صرف اور علم نحف کا مطالعہ کرے اور اس کو سیکھے صرف سواد والا جی یہ سرف سواد والا سب میں ہم آپ کو بتائیں گے جناب شروع تو کامران بھائی ماشاءاللہ بڑا آپ کا اچھا ذوق ہے سب بتائیں گے کون سا سرف کا مطلب کیا ہے کس طرح سرف بنائے تو دیکھیں اب دیکھیں کوئی بھی علم شروع کرنے سے پہلے نا چند چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے اس علم کی تعریف کیا ہے کامران بھائی آپ کے سوال کا جواب اس کے اندر آ جائے گا اس علم کی تعریف کی اگر آپ سرف پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ جانیں گے کہ سرف کی تعریف کیا ہے ٹھیک ہے اچھا بھائی سرف کا موضوع کیا ہے اس علم کا موضوع کیا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہوتا ہے پھر اگر آپ کوئی علم حاصل کر رہے ہیں تو اس کی غرض کیا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہوتا ہے اور اس علم کا واضح کون ہے اس علم کو بنایا کس میں یہ بھی جاننا ضروری ہوتا ہے تعریف تو اس لیے جاننا ضروری ہوتی ہے کہ جب آپ تعریف جانتے ہیں تعریف تو آپ کو پتہ چلتا ہے جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ علم کیا ہے اور موضوع کسے کہتے ہیں موضوع کہتے ہیں جناب موضوع کسی علم کا وہ ہوتا ہے جس کے اندر اس کے احوال ذاتیہ سے بحث کی جائے یعنی کسی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے کہ جس میں اس کے احوال ذاتیہ سے بحث کی جائے مثال کے طور پر علم طب علم طب کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے بدن انسانی ہے اب علم طب کے اندر بدن انسانی پر لائق ہونے والے جو احوال ہیں ان سے بحث کی جاتی ہے کہ بدنِ انسانی کو کبھی نزلہ لائق ہوتا ہے تو علمِ طب کے اندر اس سے بحث کی جاتی ہے نزلہ جناب یہ کیوں لاحق ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کا تدارو کس طرح کیا جائے اچھا جناب بدل انسانی پر بخار لاحق ہوتا ہے تو علمِ طب کے اندر اس کا حل موجود ہوتا ہے اس کے متعلق بحث کی جاتی ہے بخار آیا تو اس کا حل کیا ہے اسی طرح علمِ طب کے اندر بدن انسانی کو جناب جوڑوں کا درد اگر کوئی لاحق ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی علم طب میں بحث کی جاتی ہے تو کسی علم کا موضوع وہ شع ہوتی ہے کہ جس کی ذات سے تعلق رکھنے والے مختلف احوال کے بارے میں اس علم میں بحث کی جاتی ہے مثال کے طور پر کوئی جلسہ ہو رہا ہے تو اس میں موضوع سیرت النبی تو اب اگر کوئی مقرر بیان کرے گا تو وہ نبی کریم علیہ صلاح السلام کی سیرت کی بیان کرے گا اقلی سلاط والسلام کی زندگی کے احوال بیان کرے گا اسی پوائنٹ کے اوپر رہے گا ٹھیک اگر کوئی جلسہ جلسہ ہو رہا ہے اس کے اندر اگر موضوع سیرت صحابہ ہے تو مقرر کا کام یہ ہے کہ وہ صحابہ کے احوال بیان کرے گا صحابہ کی زندگیاں بیان کرے گا اسی پوائنٹ کے اوپر رہے گا ٹھیک تو کسی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے کہ جس میں اس کے آواز ذاتیہ سے بحث کی جائے تو اس کو کہتے ہیں یعنی جس کی وجہ سے فائل سے کوئی فیل صادر ہو اس کو غرض کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے تو آپ کا یہاں پر آنا یہ ایک فیل ہے اور یہ کیوں یہاں پر آپ پڑھنے کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آپ کا آنا علم دین کا حصول ہے تو آپ کا یہاں پر آنے کا جو فعل صادر ہوا اس کی غرض کیا ہے علم دین تو علم دین جو ہے یہ غرض ہے تو فائل سے جس چیز کے لیے فعل صادر ہو اس چیز کو غرض کہتے ہیں تو یعنی فائل جس کی یعنی محتاج ہو اس کو غرض کہتے ہیں یہ آپ سمجھ لیں ٹھیک ہے غرض اس کے ساتھ جناب واضح واضح کہتے ہیں وضع کرنے والے کو واضح لفظ کہتے ہیں وضع کرنے والے کو اور وضع کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے بنانے والا اگر آپ کو علم پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس علم کو بنایا کس نے اس کے متعلق یہ آپ کو علم ہونا چاہیے تو آئیے آج تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرف کی تعریف کیا ہے علم الصرف کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا موضوع کیا ہے اچھا اس کو حاصل کرنے کی غرض کیا ہے اور اس علم کو بنایا کس نے تو صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے سیگوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اب آپ کہیں گے جناب یہ سیگا کس بلا کا نام ہے تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ آپ کو شروع کے اندر تھوڑی سی دقت محسوس ہوگی کہ بالکل آپ کو ہے نا عجیب و غریب الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جب آپ آہستہ آہستہ پڑھتے جائیں گے تو جب آگے پڑھتے جائیں گے تو پیچھے والی باتیں آپ کو ان بالکل آسان سے محسوس ہوتی جائیں گی بکس تو ان میں آپ کو میں نے سارا ان پیج کے اندر لکھا ہوا ہے وہ آپ کو میں فائل سینڈ کر دیا کروں گا جو میں پڑھتا ہوں آپ کو پڑھایا کرتا ہوں وہ انشاءاللہ سارا میں ان پیج کے اوپر لکھا ہوتا ہے پڑھانے کے بعد وہ فائل آپ کو سینڈ کر دی جائے گی وہاں پر آپ دیکھ لیا کریں اور اس کے بعد جب دوسرا دن آئے گا انشاءاللہ تو آپ ہم کو یہاں پر آ کر سنا دیا کریں گے وائس اوکے جناب ٹھیک جناب اب صرف کی تعریف کیا ہے صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے سیگوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے کہ ایک سیگا دوسرے سے یعنی ایک سیگے سے دوسرا سیگا بنانے اور سیگوں کی گردان کرنے کا طریقہ معلوم کیا جاتا ہے اب سیگا کسی کہتے ہیں دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے علم و صرف کے اندر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ لفظ ناصرن ہے مثال کے طور پر لفظ ناصر علم و صرف آپ کو یہ بتائے گا کہ لفظ ناصر کس سے بنا ہے یعنی وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ نثرن ایک مزدر ہے نسر ایک لفظ ہے ایک اسم ہے عربی رشنی کے اندر ہوتا ہے نون سواد رے اس سے لفظ ناصر بنا ہے اور لفظ ناصر کا مانا ہے مدد کرنے والا اور لفظ نسر کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا تو علم صرف آپ کو بتائے گا کہ لفظ ناصر جو بنا ہے وہ کس طرح لفظ نسر سے بنا ہے اور لفظ ناصر کے معنی کیا ہے اب سوا کسی کہتے ہیں اب لفظ ناصر کو جو ایک مخصوص حیت حاصل ہوئی ہے ایک حالت حاصل ہوئی ہے نفظ ناصر کو جی ہاں ناصر ماشاء اللہ آپ کو تو گردانے یاد ہیں اور گردانے شروع کروائیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ بھی آ کر یہاں پر مائیک پر ساری گردانے جناب آپ بیان کریں گے ناصر یہ ساری گردانے بیان کریں گے تو اب ناصر یہ لفظ جو ناصر ہے اس کو جو یہ حیت حاصل ہوئی ہے یا اس کو جو یہ مخصوص شکل حاصل ہوئی ہے اس مخصوص شکل کا نام جو ہے یہ سیزا ہوتا ہے یعنی لفظ ناصر کو زیر زبر کے ذریعے جو صورت حاصل ہو گئی ہے کہ پہلے یہ نصرن تھا اور بعد میں ناصرن بنا تو نون الف نا کے اوپر یہ جو زبر ہے اور نافسی رن سواد کے زیر ہے اور رے کے اوپر جناب دو پیش ہیں تو یہ جو صورت حاصل ہوئی ہے تو اس صورت کو کہتے ہیں سگا یعنی کلمے کی وہ شکل ناصرون ایک کلیمہ ہے تو کلیمے کی وہ شکل جو حروف حرکات اور سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہو اب لفظ ناصرون کو یہ جو شکل حاصل ہوئی یہ حروف کی ترتیب سے حاصل ہوئی یعنی اس کے اندر نون ہے سواد ہے راہ ہے اور اس کے ساتھ اس کے اوپر زبر زیر وغیرہ جو لگے یہ جو شکل اس لفظ کو حاصل ہوئی ہے اس شکل کو کہتے ہیں سیدھا ٹھیک ہے اب اس کے متعلق انشاءاللہ ہم آپ کو بھی تفصیل ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے تھوڑا سا ابھی اِسی کے اوپر اتفاق کریں کہیں آپ کے ذہن زیادہ خشک نہ ہو جائیں تو یہ تھوڑا سا علم خشک ہے اور اس کے اندر تھوڑی سی آپ دلچسپی لیں گے تو سارا کا سارا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا تو ان کے متعلق بڑے جناب یہ گردانے یاد کرنے کے متعلق بزرگ بھی تھے جناب وہ گردانے یاد کیا کرتے تھے تو گردان چلیں تفریحی تباہ کے لیے بات بتاتے چلے جب وہ گردان پڑا کرتے تھے تو بڑی خوش تھی ایک بار اماں کو جا کر سنایا ابا کو جا کر جناب سنایا وہ ہاں دارا بھائی وہ جا کر ابا کو جا کر سنا ہے نے ایک بار سنی درا درا باہ اس طرح جناب انہوں نے سنانا شروع کیا تو نے ایک بار سنا ٹھیک ہے بیٹا سنا دیا آپ نے تو جناب وہ پکی کرنے کے لیے گردانے دوبارہ گئے ابا حضور کے پاس تو جب گردان سنائی تو ابا نے کہا بیٹا اب ہاتھ باندھتا ہوں دوبارہ میرے پاس یہ کان کھانے کرنا آنا تو جناب وہ بچہ چلا گئے جناب ایک بزرگ تھے میرے خیال سے ان کا نام سیبا وے تھا خیال سے نا شاید علمف کے امام تو وہ جناب چلے گئے اپنی اما حضور کے پاس وہاں شروع ہو گئے جناب نسرا نسرا نسر نسرت نسرتا نسر نسرتا نسر تسر تو اماں نے ایک بار سنا جناب ٹھیک ہے دوسری بار آ گئے دوسری گردان لے کر کیونکہ گردانوں کے یاد کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کو خوب ہٹا جائے اور خوب زبان کے اوپر چڑھایا جائے تبھی جا کر گردانے یاد ہوتی ہیں فقط سمجھنے سے یاد نہیں ہوتی ہے اگر ان کو صحیح معنی کے اندر یاد کرنا ہے تو اماں کے پاس ایک بار گئے دو بار گئے اماں چوتھی بار گئے تو اماں سبزی کاٹ رہے تھے میں نے کہا بیٹا جان چھوڑ اور اب چلا جا تو پھر جناب وہ انہوں نے سیکھنے کا ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ وہ اپنے سامنے ایک بکری کو بٹھا دیا کرتے تھے اور بکری کے سامنے بیٹھ کر خوب گردانے پڑا کرتے تھے جب گردانے خوب پڑ پڑھ کر جناب پھر بکری سے پوچھا کرتے تھے کچھ سمجھ میں آیا تو بکری جناب جب تک سر نہیں ہلاتی تھی تو, تو خوب لگے رہتے تھے درا با درا با درا بہ درا بت درا بتا درمنا درپتا درپت تو جب بکری جناب وہ بیاں کر کے گردن ہلایا کرتی تھی تو پھر دوسری گردان شروع کر دیا کرتے تھے تو ماشاء اللہ انہوں نے اتنی محنت کی اور آج ان کا نام ہے سبا ہے کہ امام صرف بن ناحب ان کو کہا جاتا ہے اور ان کا کول جو ہے کہ نا وہ پختہ حیثیت رکھتا ہے صرف کے اندر ٹھیک ہے اور تفسیر کشاق جو مصنفِ علامہ زمکشری وغیرہ وہی ان کے اخوال لیا کرتے ہیں اگر وہ کسی سیگر کے کوئی کلام کر دیا کریں تو یہ تفریح تباہ یہ تھا تو اس طرح جناب بولنا پڑتا ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ سے بولوائیں گے اور آپ کے گلے بھی تھوڑے خشک ہوں گے تو آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ہم آپ کو پورا تعاون کریں گے اور آسان سے آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو علم صرف کے اندر یہی ہوتا ہے جناب کہ سیکھوں کی پہچان کا طریقہ حاصل ہوتا ہے کہ لفظ ناصر آپ کے سامنے آیا ہے تو آپ کو یہ پہچاننا ہے سبرن. ثمر ثمرون ثمرون کرتبہ بھائی کیا بات ہے آپ کی جی تو علم و صرف کے اندر آپ کو ہی بتایا جائے گا کہ اگر آپ کے سامنے لفظ ناصر آیا ہے تو اس کی پہچان کس طرح کرنی ہے ٹھیک ہے تو سیگوں کی پہچان کا طریقہ جس کے اندر ہوتا ہے یہ پی ایم کون مجھے کر رہا ہے جناب جب ایک جی جی بالکل آپ کو سارے فارمولا بتا دیں گے تو میں جب بیان کروں نا تو بیچ میں پی ایم نہ کریں نا تو تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتا ہوں میں نا سر وہ ترویج آؤٹ ہو جاتی ہے تو علم صرف وہ علم ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو سیغوں کی پہچان کا طریقہ بتایا جائے گا کہ اگر آپ کے سامنے لفظ منصور آیا ہے تو یہ کس طرح بنا ہے چیک ہے اور ایک سیگے سے دوسرا سیگا کس طرح بنایا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر ناصرن ہے تو اس سے منصور کس طرح بنے گا یہ آپ کو علم صرف بتائے گا ٹھیک ہے اور ناصرن کی گردان کس طرح کرنے ناصرن ہے تو اس کا تسمیہ کیا بنے گا اس کی جمع کیا بنے گی یہ آپ کو علم صرف بتائے گا تو پتہ یہ چلا کہ صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے سیگوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے یعنی آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی لفظ آپ کے سامنے آیا ہے منصورن ناصرن علیمن حلیم عالم غالمن کبیرن اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ کس طرح بنے ہیں یہ اس کو بننے کا طریقہ آپ کو علم صرف بتائے گا ٹھیک ہے اور یہ کس سے بنے ہیں یہ بھی آپ کو علم صرف بتائے گا ٹھیک ہے اور اس کا موضوع کیا ہوتا ہے موضوع جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ موضوع وہ ہوتا ہے کہ جس میں اس کے آوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ علم طب کا موضوع بدن انسانی ہے اب بدن انسانی پر لاحق ہونے والے جو عوارضات ہوتے ہیں ان کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں تو علم طب کے اندر نزلے سے بحث کی جائے گی بخار سے بحث کی جائے گی جوڑوں کے درد سے بحث کی جائے گی شوگر سے بحث کی جائے گی ٹھیک ہے جگر کی خرابی سے بحث کی جائے گی تو اسی طرح علم صرف کا جو موضوع ہے وہ کلیمہ ہے تو علم صرف -e میں کلیمے پر لاحق ہونے والے جو اوارضات ہوتے ہیں اس سے بحث کی جاتی ہے اگر کوئی کلیمہ ہے ناصر ان کے وزن پر ہے تو وہ یہ کیوں ہے منصور ان کے وزن پر ہے تو کیوں ہے تو کلیمات کو جو حیت حاصل ہوتی ہے یا کلیمات کو جو وارضات لاحق ہوتے ہیں اس سے بحث کی جاتی ہے یعنی علم صرف -e مطلق کلیمے کے احوال سے بحث نہیں ہوتی بلکہ سیزے فقط سیزا ہونے کے اعتبار سے اس کی مختلف حالتوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے مثال کے طور پر جیسے کہ عالمن ہے تو یہ کیوں ہے ٹھیک ہے اس سے علیمونہ بنا تو کیوں بنا اور علیمینا بنا تو کیوں بنا مومین ہے تو کیوں ہیں مومنات بنا تو کیوں بنا یہ آپ کو علم و صرف بتائے گا اور اس کی اس کا موضوع بھی یہی ہوتا ہے کہ مومن ہے تو کیوں ہیں مومنات ہے تو کیوں ہیں Uh, یعنی کلمات سے بحث کی جاتی ہے اس پر لاحق ہونے والے جو آوازات ہوتے ہیں ان سے بحث کی جاتی ہے اچھا اس کا غرض کیا ہے اس علم کا غرض یہ سب سمجھنے کے لیے ہے یا نوٹ کرنے کے لیے جناب یہ آپ کو سمجھنا بھی ہے اور نوٹ بھی کرنا ہے نوٹ کرنے کی مشقت جناب ہم نے لی ہوئی ہے وہ آپ کو ہم لکھ کر دے دیا کریں گے ٹھیک ہے جناب وہ ان پیج پر فائل آپ کو انشاءاللہ جب سب کے ان پیج سیٹ ہو جائیں گے تو وہ سینڈ ہو جائے گی آپ کو پھر دوسرے دن آ کر آپ کو مائک کے اوپر جس کو میں کہوں گا وہ آ کر بے بیان کرے گا اور دیکھ کر نہیں موزبانی بیان کرے گا ٹھیک ہے اور آپ کو کلاس کے اندر سب کو سمجھانا ہوگا اب جس کو میں کہوں گا وہ آ کر بیان کرے گا تو تھوڑی سی آپ کے لیے دقت ہوگی اس سے یہ کہ تھوڑی خود اعتمادی بھی بڑھے گی آپ کے اوپر جناب یہ جو الفاظ ہوتے ہیں آ, یہ بھی زبان کے اوپر مشکل اور ثقیل جو الفاظ ہوتے ہیں چڑھیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ شاء آپ کو ٹھیک ہے تو غرض اس کی کیا ہوتی ہے سیگوں کی پہچان کے سلسلے میں ذہن کو غلطی سے بچانا یعنی علم مشرف کی غرض یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کلیمہ آئے تو اس کلیمے کو آپ پہچانے اور اس کی پہچان کرنے میں آپ سے غلطی واقعہ نہ ہو تو آپ کے ذہن کو غلطی سے بچانا سیگوں کی پہچان میں یہ اس کا جو ہے غرض ہوتی ہے یعنی لفظ ناصرن آیا تو آپ اس کو پہچانے کہ ناصرن کس سے بنا ہے کس وزن پر ہے کیوں بنا ہے کس طرح بنا ہے اس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو تو یہ ہے اس کی غرض یعنی علم صرف کی غرض کیا ہے سیوں کو پہچاننے کے سلسلے میں ذہن کو غلطی سے بچانا ناصرن کو ناصرانی پڑھنا ہے ناصرن کو ناصرن پڑھنا ہے یعنی آپ کو اگر علم صرف آئے گا تو آپ ناصرن کو ناصرن ہی پڑھیں گے یعنی اگر بغیر کسی زیر زبر کے آپ کے سامنے لفظ ناصرن آ گیا لفظ عالم آ گیا تو اس کو آپ اس علم کی وجہ سے ناصرن پڑھیں گے اگر آپ کے پاس یہ علم نہیں ہوگا تو ہو سکتا کہ آپ اس کو ناصرن پڑھ لو ٹھیک ہے ناصرا پڑھ لو اس کو آپ تو یہ غلطی واقع ہو سکتی ہے تو علم صرف آپ کو بتائے گا کہ ناصرن کو ناصرن پڑھنا ہے منصور ہے تو اس کو منظور پڑھنا ہے معتمد ہے تو اس کو محتمد پڑھنا ہے معتمد نہیں پڑھنا ٹھیک ہے مستند ہے تو اس کو مستند کیوں پڑھنا ہے یہ دلیل آپ کو علم و دے گا مستند نہیں پڑھنا یہ آپ کو اس غلطی سے بچائے گا آپ کو علمصرف. تو اس کی غرض یہ ہے کہ جو سیگے ہوتے ہیں کلمات کی جو شکل ہوتی ہے جو زیر زبر کے ذریعے اس کلمے کو حاصل ہوتی ہے اس کو پہچاننے کے سلسلے میں ذہن کو غلطی سے بچانا علم کی غرض ہے علم صرف کی امید کیا ہے اس کے متعلق بھی جاننے کے اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ اصرف ام العلوم و نحب ابوہا کہ جو صرف ہے وہ علوم کی ماں ہے اور علم نح اس کا باپ ہے اب علم نحب کس بلا کا نام ہے یہ بھی آپ کو انشاءاللہ ہم آج سے اتنا ٹائم نہیں ہے کل انشاءاللہ اس کا آپ کو انٹروڈکشن کروائیں گے اسی طرح آپ کو بتائیں گے تو میرے خیال سے اتنا ہی آپ کے لیے ہضم کرنا بڑی بات ہے تو واضح کے متعلق ہم نے جانا تھا کہ علم صرف کی تعریف بھی ہم نے جاننی تھی کہ موضوع کیا ہوتا ہے وہ بھی جان لیا موضوع کسی کے وہ بھی جان لیا غرض اس کی کیا ہے یہ بھی جان لی اور علم صرف کی اہمیت کیا ہے یہ بھی جان لیا اب واضح کیا ہے یعنی اس علم کا بنانے والا کون ہے تو اس علم کے واضح کے متعلق کہا جاتا ہے کہ معاذ بن الحرا اس علم کے واضح ہیں یعنی معاذ بن الحرا نے اس علم کو کیا ہے اس علم کو بنایا ہے تاکہ انسان کو آسانی ہو قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے کیونکہ اہل عرب جو تھے ان کو ان علموں کی ضرورت نہیں تھی وہ جو ان کی زبان تھی وہ ان کی مادری زبان تھی ٹھیک ہے وہ ان کی ذاتی زبان تھی تو وہ قرآن و حدیث کو سمجھ لیا کرتے تھے خود وہ فصیح و بلی ہوا کرتے تھے جب دین اسلام منتقل ہو کر اجم کے اندر آیا تو ہم کو قرآن و حدیث کے سمجھنے کی حاجت پیش آئی تو پھر قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے ان علوم کو وضاح کیا گیا تو واضح معاذ بن الحرہ کو قرار دیا جاتا ہے اور ایک کول کے مطابق ہاں معاض بن الحرہ اور ایک قول کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اس علم کو بنانے والے حضرت حضرت علی کرم اللہ الکریم ہے یعنی اس علم کو جنہوں نے وضع کیا ہے ایک قول کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو آج ہم نے جناب علم صرف کے متعلق جانا کہ صرف ایک علم ہے جس کے ذریعے کلمات کی پہچان ہوتی ہے کہ لفظ عالمن کس طرح بنا ہے لفظ عالمہ کس طرح بنا ہے لفظ مؤمنات کس طرح بنا ہے اور کیوں بنے ہیں یہ آپ کو علم صرف بتاتا ہے اور اس کی تعریف ہمیں یہ پڑی کہ صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے سیو کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور سگا کیا ہوتا ہے سیگا کلیمے کی اس شکل کو کہتے ہیں جسے لفظ ناصرن ایک کلیمہ ہے سگا کلیمے کی اس شکل کو کہتے ہیں کہ جو حرکات حروف اور سکنات کے ترتیب سے حاصل ہو اب لفظ نثرن تھا اس سے لفظ ناصرن بنا یا لفظ علم تھا اس سے لفظ عالمن بنا اب لفظ عالمن ایک کلیمہ ہے اس کو حروف کی اور حرکات کی جو حیت جو صورت جو شکل حاصل ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں سیوا ٹھیک ہے تو علم صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے سیگوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے ایک سیگے سے دوسرا سیگا بنانے اور سیگوں کی گردان کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے یعنی ایک سیگے سے دوسرا سیگا کس طرح بنا, بنے گا اگر لفظ عالم ہے تو اس سے ہم عالمونا کس طرح بنائیں گے یہ آپ کو علم صرف بتائے گا ٹھیک ہے اگر لفظ مؤمن ہے اس سے مؤمنات کس طرح بنائیں گے یہ آپ کو علم و بتائے گا اگر لفظ کبیرن ہے تو اس سے آپ سے کبار کس طرح بنائیں گے لفظ کبیرن سے تو یہ آپ کو علم و بتائے گا اس کا موضوع دوبارہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس علم کا موضوع ہے کلیمے کلیمہ سیغے کی حیثیت سے یعنی جو کلیمہ آپ کے سامنے آیا ہے وہ سیغے کی حیثیت سے ہو یہ اس کا موضوع ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے لفظ عالم ال آیا تو یہ کون سا سیزا ہے صرف آپ کو بتائے گا اور یہ اس کا موضوع ہے کہ لفظ عالم الشیگا کون سا ہے اور یہ کس طرح بنا ہے یہ آپ کو علم صرف بتائے گا اور یہ اس کا موضوع ہے یعنی کلیمہ ہے سیوے کے اعتبار سے کلیمہ اس کا موضوع ہے سیوے کے اعتبار سے بعت بار سیزا اس, اس کا موضوع کلیمہ ہے موضوع کسے کہتے ہیں یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کسی علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے جس کی ذات سے تعلق رکھنے والے مختلف احوال کے بارے میں اس علم میں بحث کی جائے یعنی علمِ طب کا موضوع بدنِ انسانی ہے تو اب بدنِ انسانی پر لاحق ہونے والے جو عواری ذات ہیں ان کے متعلق علمِ طب کے اندر بحث کی جاتی ہے کہ انسان کو نزلہ لاحق ہوتا ہے تو علمِ طب میں اس سے بحث کی جاتی ہے انسان کو بخار لاحق ہوتا ہے تو علمِ طب میں اس سے بحث کی جاتی ہے تو اسی طرح کلیمے کو جو جو شکلیں لاحق ہوتی ہیں کبھی کلیمہ ناصرن کے وزن کے اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے کبھی یہ کلیمہ منصور کے وزن کے اوپر ہوتا ہے کبھی کلیمہ نثاروں کے وزن کے اوپر ہوتا ہے تو کلیمے کو جو شکلیں حاصل ہوتی ہیں جو حیتیں حاصل ہوتی ہیں اس سے بحث جو کی جاتی ہے وہ علم و صرف کے اندر بحث کی جاتی ہے اور یہ اس کا موضوع ہوتا ہے اس علم کی غرض کیا ہے سیگوں کو پہچاننے کے سلسلے میں ذہن کو غلطی سے بچانا اگر آپ کے سامنے بغیر کسی زیر زبر کے کوئی لفظ آئے جیسے کہ لفظ منصور ہے تو آپ کو یہ علم بتائے گا کہ اس کو منصور پڑھنا ہے منصور نہیں پڑھنا اس لفظ منصور کو منصور نہیں پڑھنا منصور پڑھنا ہے یہ آپ کو علم صرف بتائے گا تو سی او کی پہچان میں ذہن کو غلطی سے بچانا یہ آپ کو علم صرف بتائے گا اور اسی طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ اس علم کے جو واضح ہیں وہ حضرت معاذ بن الحرہ ہیں اور ایک قول کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں تو جناب آج تو ہمارا ایک گھنٹہ جناب یہ فقط ہے نا علم صرف کے اندر ہی گزر گیا اور مختصر تعریف کے اندر گزر گیا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل سے ہم آپ کو علم صرف کے ساتھ علم النحف کا بھی انٹروڈکشن کروائیں گے اور علم الناحب کیوں پڑھایا جاتا ہے وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم سے بتائیں گے اور ساتھ ہی یہ جو منطق ہوتی ہے یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو اہل تشریح حضرات ہیں اپنے کرام کے اندر منطق ہی استعمال کیا کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس کے متعلق بھی ہم بتائیں گے تو اب اگر کسی کو دیکھیں یہ تھوڑا سا آپ کو خشک مضمون لگے گا اور نئی نئی اصطلاحات ہیں آپ کو تھوڑی سی مشکل سے محسوس ہوں گی لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے نا تو پچھلی باتیں آپ کو بالکل آسان اور بچوں والی لگتی جائیں گی تو آپ کو دل برداشتہ نہیں ہونا یہ نہیں سوچنا کہ جناب میں یہ کس طرح آ کر بیان کروں گا یا یہ بڑی مشکل بات ہے آپ کو یہ نہیں کرنا بلکہ آپ کو جو ہم نوٹس دیں گے وہ آپ کو یاد کر کے وہ بیان کرنا ہے اس کے متعلق تھوڑے سے ہم آپ کو سوال کر دیا کریں گے آپ کے ذہن کی وسعت کے لیے تو اس کے متعلق آپ کو جواب دینے ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے کرم سے بالکل آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں آرام سے اس کو پک کر لیں گے تو ابھی اگر کسی بھائی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے یا کوئی بات مشکل لگی ہو تو میں مائک فری کرتا ہوں وہ کر سوال کر سکتے ہیں مائک فری کرتا ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مخت میری آواز آ رہی ہے ماشاء اللہ حضرت آپ نے بڑے ہی پیارے انداز میں اور بڑے ہی مطلب سلیس اردو کے اندر ہمیں سمجھانے کی کوشش فرمائی اور الحمدللہ جو آپ نے مطلب پڑھایا ہے وہ کافی حد تک جو ہے مطلب سمجھ میں آ گیا ہے اور عرض یہ ہے کہ جو آپ جیسے آپ وہ جو اردو ان پیج ہے وہ تو ہم نے ڈاؤن لوڈ کر لیا میرا تو ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے جو آنے والا بھی سبجیکٹ پڑھانا ہوتا ہے یعنی کل جو آپ نے کلاس لکھا ٹھیک ہے یعنی جو آپ نے کل بھی پڑھانا وہ بھی ہمارے پاس پیج موجود ہونا چاہیے ایک یہ درخواست ہے آپ سے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ جی جی جی جی آپ کوئی بھی فکر نہ کریں انشاءاللہ میں یہیں پر ہی بیٹھا ہوں آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ جو بھی ہوگا نا حضرت ہمارے درمیان ہے انشاءاللہ جو بھی مسئلہ ہے جس سے بھی جو بھی پوچھنا ہے وہ پوچھ کے تو انشاء پیج ہمارے پاس ہوگا لکھنے کا مسئلہ حضرت نے اپنے ذمہ لے لیا وہ تو ہماری جو ہے نا ان کی ذرا نوازی ہے تو باقاعدہ جو ہے اس کو نوٹ بک اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ بندہ اپنے پاس کوئی پوائنٹ نوٹ کر لے کوئی سوال نوٹ کر لے جو نہیں سمجھ ہے وہ نوٹ کر لے اور پھر بعد میں کوشچن کر لے ٹھیک ہے ایک دوسرا یہ ہے کہ جو پیج ہے وہ مطلب آسانی سے کھل جائے گا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی سکرین کے اوپر اردو پیج کھل جائے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا دوسرا یہ کہ جو مطلب جو سوال جو حضرت نے یہ فرمایا کہ جو مطلب پریکٹس ہوگی اس کی تو پریکٹس کے لیے جو مطلب ظاہری بات ہے مائک پر آ کر جو جوابات عطا کرنے ہوں گے جس نے بھی جس کو بھی حضرت حکم فرمائیں گے تو اس کے لیے جو ہے مطلب چونکہ سسٹرس کا پرابلم ہے تو اس کے لیے بھی ایک ترکیب سوچی گئی ہے وہ انشاءاللہ میں علامہ صاحب سے انشاءاللہ مزید ڈسکس کر کے نا تو انشاءاللہ میں کل انشاءاللہ جو ہے نا سب کو بتا دوں گا ایک آئیڈیا لیا گیا ہے کہ ساری سسٹر بعد میں ایک الگ سے جو نا مطلب روم میں بیٹھے یہ ایک آئیڈیا ہے ناقص صاحب تو اس میں جو ہے وہ آپس میں یہ ایک دوسرے کو مطلب سنا دیا کرے اس کی ترکیب یہ ہے باقی جو ہے ابھی میں یہ حضرت سے انشاءاللہ مشورہ مزید کر کے نا تو انشاءاللہ پھر جو نا آپس میں ہم ڈسکس کر لیں گے اس کو کس طرح کی ظاہری بات ہے یہ ایک اکیڈمی کی صورت ہے ٹھیک ہے اکیڈمی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ہم یہاں پڑھنے کے لیے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی پڑھے ہو آپ بھی سکول کالج یونیورسٹی آپ بھی گئے ہو میں بھی گیا ہوں ٹھیک ہے اس میں جو ہے مطلب مسئلے مسائل ہوتے ہیں بندہ سیکھنے کے لیے ظاہر بدس سوالات دس ہوتے ہیں اب کسی بھائی کو بھی جیسے کمران بھائی نے دس سوال کیے ٹھیک ہے تو وائس چینجر ایک بھی یہ بھی ایک آئیڈیا ہے وائس چینجر بھی ایک آئیڈیا ہے جناب بہت اچھا آئیڈیا ہے اور اس میں جو ہے مطلب اگر وائس چینجر سے مطلب ممکن ہے یہ چیز تو اچھی بات ہے لیکن بارہ جو مطلب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل مقصد ہی ہم یہ ہم یہاں پہ پڑھنے کے لیے ہیں اور ہم سیکھنے کے لیے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں دس سوال ہوں گے کسی کے ذہن میں کچھ چکا کسی کے ذہن میں کچھ چکا میرے جیسے چلو میں اور کامران بھائی ہم تو مائک پہ آ کے سوال کر لیں گے لیکن ہمارے کسی اور بھائی کو سوال کرنا جو مائک پہ نہیں آ سکتا اس کے لیے پرابلم ہے تو اب جو ہے مطلب وہ تو ٹیکس میں بھی لکھا جا سکتا ہے جیسے ٹیکس میں لکھا جا رہا تھا اور ٹیکس میں لکھنا کافی آسان ہے دیکھیں اس میں مشکل ضرور ہے میں مانتا ہوں بہت مشکل ہے بہت زیادہ ایون کہ جب ہم نے یہ بات شروع کی تھی تو لوگ ہنسے بھی تھے میں آپ کو صحیح ایون بتا دوں جب ہم نے یہ بات شروع کی تھی تو لوگ ہنسے بھی تھے تو اس میں جو ہے مطلب حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو ہے نا مجھے الحمدللہ میری مرشد کی نگاہ مجھے ہنسی نہیں آئی کیونکہ جو مقصد یہ ہے کہ پڑھ رہے نا ہم کوشش کر رہے ہیں نا ہمارا کام ہے کوشش کرنا اور منزل پہ پہنچانا اللہ تبارک بالا کا کام ہے ٹھیک ہے ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم جو ہے پہلے جو ہے وہ پہنچ جائیں گے دھر. ہمارا کام ہے کوشش کرنا الحمدللہ ہم نے کوشش کر لی الحمدللہ ہم نے ہم نے استاد کا بھی جو ہے وہ ترقی بنا لی الحمدللہ استاد نے ہمیں پڑھانے کے لیے بھی جو ہے راضی ہو گئے انہوں نے ہمیں پڑھایا بھی آج ہماری پہلی کلاس بھی ہو گئی ٹھیک ہے تو اب کیا ہے کہ اس میں مشکل ضرور لگی ہوگی ہو سکتا ہے کوئی ورڈ سمجھ میں نہیں آیا لیکن میرے تو نظر میں حالانکہ میرے پاس بک نہیں ہے اور نہ میں نے پہلے کبھی اس طرح کی بک سے گزرا ہوں لیکن الحمدللہ مجھے بڑی زبردست میں ایک ایک چیز لکھ رہا تھا اور وہ ہمارے بھائی جو وہ جو ہے مطلب اس کی وہ کہہ رہے تھے آج ہی سب بتا دا, تو آج سب چیزیں نہیں سیکھی جاتی اور ہمارے جو ہے مطلب راما صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ پہلے دن یعنی آج جو آپ پڑھو کل جب آپ پڑھو گے یہی چیز آپ کو بچوں والی لگے گی پرسوں اور آسان ہو جائے گی ترسوں اور آسان ہو جائے گی آنے والی چیز مشکل ہوگی پچھلے والی آسان ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے مطلب گھبرانے کی ضرورت نہیں سٹیپ بائی سٹیپ ون بائی ون ہے. بہت آسانی سے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ انشاءاللہ مائک کا بھی جو مسئلہ ہے وہ بھی ان حل کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ترکیب بناتے ہیں. تو کمران بھائی آپ آئیں اور اپنے جو ہے مشوروں سے نوازیں جزاک و, و خیر اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد دعا کریں گے تو پھر اس کو کلاس کو ختم کریں گے السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے لکھتے جی جزاک اللہ خویرہ. اچھا ماشاءاللہ باقی میں تو پہلی مرتبہ موسن اس طرح کا مثلاً ماحول دیکھا ہے علم دین کا سیکھنا یا درس نظامی کا مثلاً کبھی ان چیزوں سے واسطہ ہی نہیں پڑا تو اس لیے آج میں جیسے مثلاً آپ نے چند ایک چیزیں بتائی ہیں تو مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے کہ آپ نے الحمدللہ ہمارے لیے ٹائم نکالا اور جن بھائیوں نے کردبہ بھائی نے یا جن بھائیوں نے بھی اس کام کو سارا انجام دیا ان سب کا مثلاً میں بے حد شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ ہمارے لیے کیوں ہم اتنے مثلاً لا علم انسان ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں جیسا کہ علم صرف اور علم نقب جیسا کہ عزرت نے بتایا تو ان چیزوں کا مثلا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں تو میں بہت زیادہ مثلا ان چیزوں کا باقی دوسری بات رہی کہ ہم مثلاً یہ مشکل ٹاپک ہے تو مشکل کوئی کام بھی مثلا مشکل اگر جتنا بھی مشکل ہو لیکن انسان کوشش تو کر سکتا ہے نا کہ اس کا مثلا اس کے پاس اتنا تو ہے نا کہ وہ کوشش کرے اور کوشش کرے گا انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل میں اگر اس کی نیت صاف ہوئی تو اس اس عمل میں ضرور برکت فرمائے گا انشاءاللہ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں جتنا مسئلہ ہم سے ہو سکے نوٹ بک بھی ساتھ رکھیں اور جو مسئلہ یہ لنک کا مسئلہ بتا رہے ہیں یہ جو لکھنا ہے لکھا ہوا مثلا ہم کو پیش کرے یہ اگر مل جائے تو یہ مثلا اس سے ہمارے لیے اور بھی بہت زیادہ آسانی ہوگی کیونکہ اس کو ہم جب آپ سامنے رکھ کر اس چیز کو سنیں گے تو ہم یہ ہمارے کے لیے بہت زیادہ مسئلہ فائدہ مند ہوگی اچھا اردو میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے فرمایا علم صرف علوم کی ماں ہے اور اور آگے بتا نہیں میں نے میرے خیال میں نہیں سنا یا لکھا میں میرے حال میں تو حضرت یہ علوم کی ماں ہے یہ مسن علم علم سر ہاں علم ناح فادر ہے تو حضرت یہ مسن کن علوم کی جو مثلاً تمام علوم ہے جیسے منتق علم یا علم ناحص مسن جتنے بھی علوم ہیں ان سب کے مثلاً اوپر حاوی ہے یہ علوم جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اسی سے مثلاً شروعات ہوتی ہے علوم کی تو اس کے بارے میں اگر مثلاً تھوڑی سی ایک دو میٹ میں مسئلہ بتا دیں تو جزاک اللہ حضرت جزاک اللہ خیر السلام علیکم و جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ, وبرکاتہ جی ہاں جب یہ کہا جاتا ہے کہ کہفلوم و العلوم و ابوہا تو بالکل سے مراد یہاں پر اصل ہے ٹھیک ہے یعنی اگر کسی کو صرف اور نحو نہیں آتا تو وہ علوم تک نہیں پہنچ سکتا وہ اس لیے کہ سارے کے سارے جتنے بھی علوم ہیں نا وہ عربی کے اندر ہی ہیں اگر آپ کو ایک بہترین اسکالر بننا ہے مفتی بننا ہے اچھے عالمِ دین بننا ہے اور اپنے دین کی سمجھ حاصل کرنی ہے تفق وف دین حاصل کرنا ہے اور اس حدیث مبارکہ کا مزاق بننا ہے کہ نبی کریم علیہ صلاحت السلام نے فرمایا میں یور الدین کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے دین میں فقی بنا دیتا ہے تو اصل اس اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ صرف اور نحو نہیں پڑھیں گے تو آپ اصول فکر نہیں پڑھ سکتے آپ اصول حدیث نہیں پڑھ سکتے آپ حدیث نہیں پڑھ سکتے آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے تو یہ مراد نہیں ہے کہ یہ علم ان سب سے افضل اور اعلیٰ ہے بلکہ یہ بنیاد اور اصل ہے یعنی جس طرح والدین ماں باپ ایک بنیاد ہوتی ہے اصل ہوتی ہے اس طرح یہ علم جو ہے یہ بیسک ہے اصل ہے اگر کسی کو یہ علم نہیں آتا تو وہ آگے جا کر کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا ظاہر سی بات ہے اردو کے اندر تو وہ سیکھنے سے رہا ٹھیک ہے کیوں قرآن بھی عربی کے اندر اور جس طرح قرآن عربی کے اندر سمجھا جاتا ہے اس طرح اردو میں آپ نہیں سمجھ سکتے تظار سی بات ہے اگر کسی بندے نے اس کو ترجمہ کیا تو اس نے اپنے فہم کے کی مطابق کیا ہوگا اور نبی کریم علیہ صلاح وسلام نے فرمایا کہ عربی سے تین وجوہ کی بنا پر محبت رکھو ایک یہ کہ میں عربی ہوں دوسرا یہ قرآن عربی میں ہے تیسرا یہ کہ جنت والوں کی زبان جو ہے عربی کے اندر ہے اور جس قدر فصاحت اور بلاغت عربی زبان کے اندر ہوتی ہے آ, اس طرح کی فساحت اور بلاغت کسی اور زبان میں نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں آ, یہ جو عرب کے اندر, عرب کے جو لوگ تھے وہ زمانہ جاہلیت کے اندر اشعار لکھا کرتے تھے ٹھیک ہے اشعار لکھا کرتے تھے اور وہ ان فساحت اور بلاغت کے ہیں انشاءاللہ یہ ایک علم ہے علم المعانی اور علم البلاغت اس کے اندر آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی کلیمہ فسی ہے تو کیوں فسی ہے ٹھیک ہے ہے تو کیوں بلیر ہے ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ شاء آگے جا کر جب آپ یہ سرف الناک پڑھ لیں گے اس کے بعد وہ آپ کا ایک الگ سے اس کے پاس کتاب شروع ہوتی ہے دروس البلاغا نام ایک کتاب کا نام ہے اسی طرح اس کے اندر ایک کتاب ہے وہ تلخیس المفتا ہے مختصر العلم وغیرہ کی کتابیں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو ہم سب آہستہ آہستہ بتائیں گے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی فساد اور بلاغت کا یہ عالم تھا یعنی ان کے عربی دانی کا یہ عالم تھا کہ وہ قصائد لکھ کر جناب قابی کی دیوار کے اوپر لٹکا دیا کرتے تھے اور پوری دنیا کو چیلنج کر دیا کرتے تھے کہ ہمارے کلام کی طرح کوئی کلام لا کر لکھ کر بتا دو اور ایک شاعر عرب کے اندر ایسا گزرا ہے کہ اگر وہ اپنی زبان سے کسی چیز کے متعلق ایک لفظ نکال دیا کرتا تھا تو ایک سال تک اس چیز کو دوسرے ناموں سے پکارا کرتا تھا یعنی اس کے پاس الفاظ کا اتنا ذخیرہ تھا مثال کے طور پر یہ میرے پاس میرے ہاتھ میں ایک موبائل ہے ٹھیک ہے اگر وہ ایک بار اس موبائل کو موبائل کے دیں موبائل تو اب ایک سال تک وہ یہ موبائل اس کے لیے یوز نہیں کرتا تھا بلکہ اس کے پاس الفاظ کا اتنا ذخیرہ تھا کہ اس کو اس آلے کے اور بہت سے نام یاد تھے اور ایک साल تک وہ ان, ان بار موبائل کہا تو اب لفظ موبائل کی باری ایک سال کے بعد آئے گی تو اتنا الفاظ کا ذخیرہ ہے صرف تلوار کے پتہ نہیں کتنے نام ہیں اسی طرح آپ شیر کے نام لے لیں شعر کو عربی کے اندر غزنفر بھی کہتے ہیں حیدر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اسید بھی کہتے ہیں اسد بھی کہتے ہیں ایک ایک شعر جو ہے ایک لفظ کے اتنے معنی ہوتے ہیں تو جتنی فصیح اور بھلے یعنی اتنی اعلیٰ جو زبان ہے عربی ہے اس کے علاوہ کوئی اتنی اعلیٰ زبان نہیں ہے اسی وجہ سے جو عرب لوگ ہیں وہ عربوں کے علاوہ ہم لوگوں کو اجمی کہا کرتے ہیں عجمی کہتے گنگے کو تو عرب اتنی فساد اور بلاغت کے مالک تھے اور ان کے کریمات اتنے زیادہ ہوا کرتے تھے کہ وہ ہم کو گنگا کہا کرتے ہیں یعنی عربوں کے علاوہ جو دوسری اقوام ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے آگے گنگے ہیں عجمی ہیں عجمی کہتے ہیں گنگے کو تو اتنا ان کا یہ عالم تھا اسی لیے قرآن مزید عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا کہ یہی وجہ ہے کہ جب سورہ کوثر نازل ہوئی ٹھیک ہے سورہ کوثر نازل ہوئی تو اس وقت مکہ کے اندر یا ایک شاعر ہوا کرتا تھا جو غار کے اندر رہا کرتا تھا اور ایک سال کے اندر وہ باہر آیا کرتا تھا اور جو بہت بڑے شعرا ہوتے تھے قوم عرب کے وہ اپنے اشعار لکھ کر وہ غار کے منہ کے دہانے جا کر رنگ دیا کرتے تھے جب وہ شاعر ایک سال کے بعد باہر نکلا کرتا تھا جس کے جس کے کلام کے اوپر جس کے اشعار کے اوپر وہ ٹک کر دیا کرتا تھا اس کا جو کلام ہوتا تھا سب سے اعلیٰ اور افضل ہوا کرتا تھا یعنی اس کو مقبولیت عام حاصل ہو جایا اتنے بڑے ایک شاعر نے اس کلام کی تصدیق کر دی ہے تو جب وہ سورہ کوثر نازل ہوئی تو بعض لوگوں نے اس سورہ کوسر کو اس شاعر کے پاس جا کر رکھ دیا کہ جو ایک سال کے بعد غار سے نکلا کرتا تھا تو اس کے منہ کے دہانے جا کر رکھ دیا اب وہ اتنا فصیل و بلیغ شاعر تھا یعنی اس کو پتا تھا کہ قرآن مجید کی کیا فساد اور بلاگا تھی وہ حیران رہ گئے ٹھیک ہے جب وہ سال کے بعد غار سے باہر آیا اور ایک پرچہ اٹھایا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اننا اتوئنا کل اب دیکھو وزن کیسا ہے اننا اتوائنا کل لیکن جناب شاعری بھی نہیں ہے وزن بھی پایا جا رہا ہے الفاظ بھی ہم وزن ہیں لیکن شاعری بھی نہیں ہے تو اس نے پتہ کیا کہا جب اس نے یہ کلام سنا نا یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ سنی انتر ون ہر اکہل اب تر اس نے آگے لکھا ما گا کلام البشر کہ یہ جو کلام ہے یہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہے یہ کلام کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے تو یہ عالم تھا اور وہ اتنے فصیح و بلیغ کہ جب وہ اتنی فساد اور بلاغت کے بعد جب وہ قرآن مجید کو سنا کرتے تھے تو آجیز آ کرتے تھے اسی لیے حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسا عرب کے بڑے بڑے فصا جما ہے پھسی کی یہ بھی آپ کو عمر بتائے گا کہ فسا فسیحی سے کس طرح بنا تو الحد فرماتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسا عرب کے بڑے بڑے یعنی بڑے بڑے اشعار کہنے والے عربی کے لوگ تیرے آگے دبے لچے ہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں یعنی وہ ایسے سیم جایا کرتے تھے جسے ان کی زب... منہ کے اندر زبان ہی نہیں ہے جب نبی کریم علیہ سلاۃ وسلام قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے تو یہ فساد اور بلاغت ہے اب یہ قرآن چونکہ عربی میں ہے اور عربی سے معانی کو نکالنے کے لیے عربی کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے سے ہدایت کا حصول اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور سمجھنے کے لیے عربی آنا ضروری ہے اور عربی کے لیے صرف ہونا ضروری ہے اور اس لیے آپ کو سرف نو پڑھایا جاتا ہے اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سرف ناؤ تمام علوم کی اصل ہے کہ جب صرف پڑھایا جائے گا تو باقی علوم اس کو سیکھنے میں اس کو آسانی ہوگی تو اتنی تفصیل کے بعد تو میرے خیال سے بات سمجھ میں آئی گئی ہوگی اچھا دوسری بات یہ کہ قرطبائی مجھے یہ بتا دیں کہ پال پالٹاک پر یہ کس طرح فائل سینڈ ہوتی ہے مجھے یہاں پر پتا نہیں ہے جناب وہ جہو وغیرہ پر تو آسانی سے ہو جائے کرتی یہاں پر کس طرح فائل سینڈ ہوتی ہے وہ بھی مجھے بتا دیں تو میں آپ کو فائل بھی سینڈ کر دیا کروں یعنی پہلے ہی سینڈ کر دیا کروں دوسری بات یہ بھی کہ جو ہمارے بھائی یہاں پر موجود ہیں ٹھیک ہے نا بہنوں کے علاوہ جو بھائی ہمارے یہاں موجود ہیں وہ مائک پر آ کر اپنا انٹروڈکشن بھی کروا دیں اور بھائی جو بھائی باقاعدہ آنا چاہتے ہیں نا ان کو جناب ان کا نام لکھنے اور آج کی آپ ہے نا ان کی حاضری بھی لینے کے جو آج آئے ہیں اور دیکھیں بھائی میں ان ہے نا پوری کوشش کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرم سے یہ کوشش کروں گا کہ میں اپنے وقت پر آ جائے کروں اور پوری محنت سے آپ کو پڑھانے کی کوشش کروں اور آپ بھی یہ موقع غنیمت جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ چیز آپ کو سیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ یہ چیز نہیں ملتی مجھے پتا ہے نا ہم یقین معنے کراچی کے اندر رہتے ہوئے میں بڑا گما ہوں اس چیز کو سیکھنے کے لیے ٹھیک ہے لیکن جہاں صحیح معنیٰ کے اندر سکھائی جاتی ہے وہ جگہ مجھے بڑی مشکل سے ملی تو آپ کو بھی یہ غنیمت کا موقع جناب آپ اس کو نا وہ سیکھنے کی کوشش کریں اور پھر اس کے اندر اخلاق سے کام لیں تو آپ جو بھائی ہیں وہ مائکر آ کر اپنا اپنا نام بتا دیں اور کرتابا آپ ان کی حاضری لے لیں آج کی حاضری جناب لگا دیں ان کی اور کوئی چھٹی نہیں ہونی چاہیے جمعرات جمعہ ہفتہ ٹھیک ہے یہ تین دن ہمارے مائک فری کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ جی حضرت مسن الحمدللہ میں تو مسن میں تو مسن حاضر ہوں محسن، میرا تو کام ہی پالٹاک پر ہوتا ہے مسن کہ کام سے تقریبا میں شام کو رات کو جب آتا ہوں تو کام سے سیدھا میرا جو آن لائن نماز کے بعد پہلا کام ہوتا ہے پالٹاک کو آن کرنا تو میں تو روزانہ ہاں ویسے کام تو کبھی نہیں کا پڑا ہاں کبھی ایسا ہو کہ کبھی کافلے میں سفر کے لیے نکل جائیں تو اس وقت ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ بن جائے ورنہ تو ہمارا جو رات ہے اور جمعہ اور ہفتہ کو مسئلہ ویسے بھی چھٹی ہوتی ہے ہمیں تو اسی لیے جمعہ ہفتہ کو تو پارٹاک پر دنوں رات دونوں وقت ہوتے ہیں اسی پر تو ان شاء اللہ جلد میں تو ضرور حضرت اس روم میں روزانہ آیا کروں گا ان اللہ تو میری حاضری ہوگی جزاک اللہ خیر باقی بھائی سے گزارش ہے کہ اپنا اپنا مسن تعارف کرا دیں تاکہ پتہ چل جائے کون بھائی روٹین سے آ رہے ہیں خیر السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مخیرہ میں uh, جو نا ابھی جو ہے مطلب جو بھائی کا نام لوں نا وہ بس مطلب جو ہے یس مطلب لکھ دینا یا جی لکھ دینا تو پتہ چل جائے گا اٹینڈینس جو ہے اس طرح لگ جائے گی ٹھیک ہے Uh, ہمارے کمران بھائی نے خود ہی بتا دیا ہمارے کمران بھائی گریس سے میں ان کو مزید بتا دوں جناب یہ یونان سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے یونانی گفتگو کافی کی ہے تو ان کا تعلق بھی یونان سے ہیں اچھا کمران بھائی ہو گئے میں uh, اپنا انٹروڈکشن اینڈ میں کرا دوں گا اور uh, طالب علم بھائی ٹھیک ہے uh, جبل نور بھائی جو مطلب جس کو آواز آتی جب وہ جی رکھتے جب ٹھیک ہے اچھا جبل نور بھائی ناتھ بھائی ناتھ بھائی آپ اپنا مائک لے لیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس مائیک ہونا چاہیے کیونکہ آپ پڑھنے آئے ہیں تو مائک تو لے کر آئیں گے آپ. موجود ہے نا روم میں بھائی جی جزاکر اللہ اچھا ابو ارہم بھائی جو ہیں وہ اوے ہیں میرے خیال سے انہوں نے ریکارڈنگ لگائی ہوئی ہے اگر اب, ابو ابرحم بھائی آپ موجود ہیں تو ٹھیک ٹھیک ان کا ڈاٹ کھولے ہوئی جناب کا اچھا ایمان کی روشنی بھائی آپ بھی اگر سن رہے ہیں تو جی یا مدینہ لکھ دیں جو بھی تاکہ پتہ چلتا ہے آپ کا اچھا ایس بی آئی مدنی بھائی آپ بھی جو اپنا لکھ دیں ٹھیک ہے جزاک اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ بھی کرم فرما دیں ہمارے بزرگ کو تشریف لے آئے ہیں اور ام امنا بھائی آپ بھی جو ہے مطلب حبیب بھائی حبیب بھائی آپ بھی ممی بھائی ممی بھائی تھے اور وہ چلے گئے ٹھیک ہے عرفان بھائی آپ عرفان بھائی जी जी लिंक भी दे दो को तो जी जी अच्छा हजरत ये तो ये अटेंडेंस लग गई है सबकी शेल भाई शेल भाई भी जो है मतलब को आवाज आ रही है तो शेल भाई आप भी करम फरमाने तो हजरत वो अर्ज यह है कि जी वो उर्दू इन पेज का लिंक आपको मिलेगा अभी उर्दू इन पेज जिसके पास डाउनलोड नहीं है वो उर्दू इन पेज डाउनलोड कर ले یہ جو لنک دی گئی ہے اس پہ اردو پیج آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ فرمانے اچھا دوسرا یہ کہ جو ابھی حضرت آپ ایسا کریں کہ اوپر آپ دیکھیں یہاں پر بے شک مجھے پی ایم میں جو ہے نا مطلب سینڈ کر دیں اوپر سیٹنگ لکھی ہوگی یہ سیٹنگ کا سوری ایکشن جو اوپر لکھا ہوا نا ایکشن ٹیکسٹ کے برابر میں ایکشن حضرت آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی حضرت آپ دیکھیں یہ ایکشن جب آپ کلک کریں گے نا ایکشن پہ تو اس میں آئے گا سینڈ ا فائل سینڈ ا فائل ٹھیک ہے آپ سینڈ اے فائل پر کلک کریں گے تو یہ ایک چھوٹی براؤز کھل جائے گی ایک چھوٹی ونڈو کھل جائے گی اس ونڈو میں آ جائے گا لکھا ہوا ہوگا براؤز یا سلیکٹ فائل ٹو سینڈ جب آپ براؤز پہ کلک کریں گے تو جہاں بھی آپ کی وہ فائل پڑی ہوئی آپ اس کو سلیکٹ کر لیں گے تو وہ اس سلیکٹ اب فائل میں آ جائے گا تو انشاءاللہ یہ بزرگوں کو میں بعد میں دیکھ لوں گا اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو ہے مطلب جب آپ اس میں فائل سلیکٹ میں آ جائیں گی نا تو آپ سینڈ کا بٹن سینڈ فائل کا بٹن دبائیں گے تو وہ جس کو بھی آپ سینڈ کرنا چاہیں گے وہ سینڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے حضرت تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ یہ ترکیب بنا لیں جزاک اللہ حضرت میرے پاس آ گئی ہے اور میں نے ون سرف ٹھیک ہے یہ میرے پاس ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئی ہے اور ماشاء ہو بھی گئی جزاک اللہ حضرت اور یہ میں اوپن فائل اور یہ اکسپٹار میں نے کھولا ہے ابھی دیکھیں کھلتی ہے تو ٹھیک ہے ذرا یہ جو ہے میرے پاس کھل رہی ہے اور اس میں وہی مسئلہ ہے ابھی وہ اس کو سافٹ ویئر دکھانا پڑے گا ایک دفعہ جی جی حضرت میرے پاس فائل آ گئی ہے تو میں انشاءاللہ جو ہے نا ان کو سلیکٹ کر کے نا ان سارے بھائیوں کو جو ہے نا وہ سینڈ کر دیتا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ پنکچرٹی کے ساتھ سارے ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور کوئی بھی انشاءاللہ جو ہے مطلب جو بھی مطلب پرابلم مطلب ہوئی تو انشاءاللہ ہم بیٹھ کے حل کر لیں گے اس کو انشاءاللہ شاء تو دعاؤں کی درخواست ہے سب سے حضرت آپ مائک پر آئیں اور دعا فرمائیں اور اس کلاس کو پھر انشاء ختم کر دیں حضرت آپ سے درخواست ہے آپ مائک پہ آئیں اور دعا فرمائیں اور انشاءاللہ جو ہے یہ جو بھی فائل آپ نے جو سرف کی جو پہلی کلاس کی جو آپ نے سینڈ کی ہے وہ میں انشاءاللہ سب کو سینڈ کر دیتا ہوں اور انشاءاللہ جو ہے نا پھر آپ دعا فرمائیں اور جو ہے جزاک اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائے خاص جی جی حضرت آپ مائک پہ تشریف لائیں ہینڈ ریس کریں اور دعا فرمائیں اور کلاس کو ختم فرمائیں انشاءاللہ کل جو ہے پنکچولیٹی کے ساتھ ٹائم پر تشریف لیا گا اور اچھا ایک اور بات میں بتا دوں کہ یہ ابھی سٹارٹنگ ہے کیونکہ سٹارٹنگ مضمون تھوڑا سا مطلب ایسا ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے مطلب ٹائم بھی تھوڑا سا لگ گیا اور اس میں شروع میں تین دن کی کلاس رکھی گئی ہے پھر اس کو تھوڑے دنوں بعد جب ہمیں تھوڑی سی بیس ہماری بیس بن جائے گی تو پھر اس کلاس کو بڑھایا بھی جائے گا اور ٹائم بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق ٹھیک ہے نا تو کلاس کا وقت کلاس کا وقت ہے جناب صبح پاکستانی ٹائم کے مطابق چار سے پانچ بجے تک ٹھیک ہے چار سے پانچ بجے تک گیارہ گیارہ سے بارہ یو کے ٹائم چھ سے جو ہے وہ سات بجے کینیڈا ٹائم پانچ سے چھ بجے امریکہ ٹائم اور گیارہ سے بارہ سے ایک بجے جو ہے وہ اپنا اسپین ٹائم اور گریس ٹائم کا مجھے نہیں پتا آپ اندازہ لگا لے ٹھیک ہے درد تو آئیں اور دعا فرمائیں انشاءاللہ جو ہے وہ ए, جی یہ ٹائم جو ہے سوٹیبل ہے بالکل سب بھائیوں کے لیے سوٹیبل ہے اگر کسی کو کوئی مسئلہ بھی ہوگا تو انشاءاللہ ارینج کر لیں گے اس کلاس کو ریپیٹ کرنے کی بھی ترقی بنائیں گے اور انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں ہمارے پاس اور بھی جو ہے وہ اساتذہ تشریف لائیں گے جو ہماری جو ہے وہ گائیڈنس کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ بھائی ہمیں اس پہ مزید جو ہے وہ بتائیں گے تو حضرت آپ دعا فرمائیں اور انشاءاللہ پھر اس کلاس کو ختم کریں جزاک اللہ السلام علیکم جی السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ اچھا جی قرتبہ بھائی دوسری ایک فائل سینڈ کی تھی میں نے آپ کو ملی ناف کے اوپر ایک فائل سینڈ کی میں نے وہ ملی آپ کو مائک پر آنا چاہ رہے آپ اچھا آئیے مائک پر آئیے نہیں آنا چاہ رہے آواز آ رہی بھائی آپ کو ملی. ہاں تو ایک اور فائل میں نے آپ کو سینڈ کی تھی ناب کے اوپر وہ آپ کو ملی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا العذاب الكبرى وقنا عذاب الحساب والحساب المذاب ربي من نسالك من ذرية ربنا متقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي واغفر لي للمؤمنين يوم قل لك يا الهي الله ذا القليل نفس الصديق يا ذي في مهمة الامور عوض حسبا تربي انت للنعمة الوكيل يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحرهم من مغرق قضي يدي سهل لنا أشكالنا إلهي أنت إلهنا عالم وأنا عبدك جاهل إلهي أنت إلهنا عالم ونحن عبادك جاهل إلهي أنت إلهنا عالم ونحن وعبادك جاهل يا الله عز وجل همارا إيها المدين كم مختصر في مجلس لغانا أطني بارداء أقدس من قبول ومجلس من قبول یا اللہ دو ہم کو تیرے دین کو سمجھنے کی عطا فرما دے یا اللہ یہ جو علوم اور فنون ہیں ہماری سمجھنے کے لیے آسان فرما دے یا اللہ ہماری سستی اور کاہلی کو دور فرما دے اور یا اللہ ہمارے حافظوں کو قوی فرما کہ ہم تیرے دین کو سیکھ کر اور چار عالم میں پھیلانے کی کوشش کریں یا اللہ عز و جل ہم کو حضور کریم علیہ اللہۃ السلام کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ عجل ہمارے ظاہر باطن کو پاک فرما یا اللہ عز و جل ہمیں قیامت کے دن علماء کی سفوف میں اٹھا دے یا اللہ عز و جل ہمیں علم نافع عطا فرما نبی کریم علیہ صلاۃ السلام کے صدقے میں یا اللہ عز و جل ہمیں علم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما قرآن کا تفقوط تفقو تفقو تفقو نے دعا کے لیے کہا ہیں. یا اللہ ان کی جو جائز تمنا ہے جو حاجتیں یا اللہ وہ پوری فرما دے یا اللہ جو یہ چاہتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں بہتر ہے یا اللہ ازدیل ان کو عطا فرما دے ان کے تمام کام خیر سے ہو جائیں یا اللہ ان پر مصطفیٰ کریم علی سلاۃسلاسلام کے صدقے میں رحمت و نزول فرما اللهم <سؤال> الملايكه <سؤال> يصلون على النبي <سؤال> يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ابو مولانا محمد الماجد للجود والكرم والاهل المبارك وسلم صلاه وسلاما عليه يا سيدي يا حبيبي يا الله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما يا سيدي يا حبيبي يا الله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين مبارک ہو جی ایک کلاس تو ہو گئی ماشاء ماشاءاللہ جی حضرت صاحب ماشاء کیا بات ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کے جو علم و عمل زندگی مال جان اعل اولاد ہر چیز میں برکت اطا فرمائے اور آپ کو ہمارے سروں میں تاجر قیامت رکھے اور اللہ تعالیٰ میں ان کلاسوں میں ایسی صحبتوں میں بار بار آنے کی توفیق کا فرمائے وہ فارسی میں کہتے ہیں نا صحبت ساحل ترا صاہل کن صحبت تالے ترا تالے کن نیکوں کی صحبت جو ہوتی ہے وہ انسان کو نیک کر دیتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا کر دیتی ہے صحبت بری اہم چیز ہے تو میں پتہ نہیں لگتا کب آپ سے جدا ہو جاؤں گا کل یا نیکسٹ ویک جب جب تک ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اور چیز کو دعا میں خاص یاد رکھا کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ